عن ساق و يدعون الى السجود فلا يستطيعون جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور کفار و مشرقین کو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر پائیں گے گزشتہ آیتوں میں قیامت کے دن مومنوں اور مشرقوں کا مال و انجام بیان کیا گیا ہے اور آیت اکتالیس میں مشرقین مکہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس اللہ کے ایسے شرکا ہیں جنہوں نے انہیں زمانت دے رکھی ہے کہ قیامت کے دن وہ مومنوں سے بہتر حالت میں ہوں گے تو پھر ان شرکا کو انہیں اس دن سامنے لانا ہوگا جب حالات کی ہولناکی کی انتہا کو پہنچی ہوگی اور رب العالمین مخلوقات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے آئے گا اور حالات کی سنگینی کے اظہار کے لیے باری تالا اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر مومن مرد و عورت سجدے میں گر جائیں گے اور منافقین مردوں اور عورتوں کی پیٹھیں تختے کے مانند ہو جائیں گی اور ہزار کوشش کے باوجود سجدہ نہ کر سکیں گے اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کبھی سجدہ نہیں کیا تھا اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب و تفصیر میں اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں ابو سعید خدی رضی اللہ عن سے روایت کی ہے اس دن منافق مردوں اور عورتوں کی نظریں شدت خوف سے نیچے جھکی ہوں گی اور وہ ذلت و رسوائی کے بوجھ تلے دبے ہوں گے یہ لوگ جب دنیا میں صحت مند تھے اور ان سے سجدہ کرنے کو کہا جاتا تھا تو کفر اور شدت استقبار کی وجہ سے ان کی گردنیں اللہ کے سامنے نہیں جھکتی تھیں امام ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت کے بارے میں خبر دی ہے کہ اللہ از اس دن جب اپنی پنڈلی کھولے گا تو مومن مرد و عورت سجدے میں گر جائیں گے اس کی تائید قرآن کریم کی آیت یوم شفا سجود سے ہوتی ہے اسی آیت کریمہ اور صحیحین کی مذکورہ حدیث کے پیش نظر محدثین نے اللہ کے لیے ساق یعنی پنڈلی کو ثابت کیا ہے اور اس کی تعویل کرنے سے اعتراض کیا ہے